منفرد قانون عرفہ کے دن عرفات کی وادی لاکھوں اہل ایمان کے تلبیہ سے گونجتی ہے دبعق اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کا خواب دیکھنے والو ذرا ایک نظر اس دن میدان عرفات پر ڈال لیا کرو روب سے تمہاری ارواح کانپ جائیں گی او خاکے بنانے والے منحوسو عرفات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک اللہ تعالی کے بعد محبوب ترین ہے مبارک ہو شہداء اسلام تمہارا خون ہر عمل میں اپنا اجر پا رہا ہے لاڈلے شہداء کی ارواح بھی یوم عرفہ کو میدان عرفات میں حاضر ہوتی ہیں ہر سال ان میں سے جن کو اجازت ملتی ہے لبیک اللہم لبیک اے جہادی محاذ پر پہرا دینے والو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 فرمایا اہل عرفات پر اللہ تعالی فرستو کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے یہ سارے فضائل مستند روایات میں آئے ہیں اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے دن خوب محنت کر کے زیادہ سے زیادہ خیریں اور سعادتیں اپنے نام اعمال میں شامل کرایا کریں اور خوب جھولیاں بھرا کریں